حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ایمان چار ستونوں پر قائم ہے صبر یقین عدل اور جہاد پھر عدل کی چار شاخیں ہیں اشتیاق خوف دنیا سے بے اتنا اور انتظار اس لیے کہ جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا اور جو دوزق سے خوف کھائے گا وہ محرمات سے کنارہ کشی کرے گا اور جو دنیا سے بے اتنائی اختیار کرے گا وہ مصیبتوں کو سہل سمجھے گا اور جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا اور یقین کی بھی چار شاخیں ہیں روشن نگاہی حقیقت رسی عبرت اندوزی اور اگلوں کا طور طریقہ چنانچہ جو دانش و آگاہی حاصل کرے گا اس کے سامنے علم و عقل کی راہیں واضح ہو جائیں گی اور جس کے لیے علم و عمل آشکار ہو جائے گا وہ عبرت سے آشنا ہوگا اور جو عبرت سے آشنا ہوگا وہ ایسا ہے جیسے وہ پہلے لوگوں میں موجود رہا ہو اور عدل کی بھی چار شاخیں ہیں تہوں تک پہنچنے والی فکر اور علمی گہرائی اور فیصلے کی خوبی اور عقل کی پائیداری چنانچہ جس نے غور و فکر کیا وہ علم کی گہرائیوں سے آشنا ہوا اور جو علم کی گہرائیوں میں اترا وہ فیصلے کے سرچشموں سے سراب ہو کر پلٹا اور جس نے علم و بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی اور جہاد کی بھی چار شاخیں ہیں امر بالمعروف نہیں انل منکر تمام موقعوں پر راست گفتاری اور بد کرداروں سے نفرت چناچے جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومنین کی پشت مضبوط کی اور جس نے نہیں انل منکر کیا اس نے کافروں کو زلیل کیا اور جس نے تمام موقعوں پر سچ بولا اس نے اپنا فرض ادا کیا اور جس نے فاسقوں کو برا سمجھا اور اللہ کے لیے غضب ناک ہوا اللہ بھی اس کے لیے دوسروں پر غضب ناک ہوگا اور قیامت کے دن اس کی خوشی کا سامان کرے گا